اعوذ باللہ من اردب الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیمات اللہ وما یشعونسون بلدار بل کام فل آخر بلحمف منہا بلحم منہا امون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ علم ہے جو کچھ غیب کا علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اللہ کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب قائم ہوگی بلکہ قیامت کے معاملے میں ان کا علم جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے اور وہ لوگ قیامت کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ قیامت کے تمام چیزوں سے یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں محترم سامعین کرام یہ صورت النمل ہے اور ابھی آپ کے سامنے صورت النمل سے آیت نمبر ساٹھ پر پانچ اور ساٹھ پر چھ یعنی سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس یہ دو آیات تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ پیش کیا گیا سامعین کرام یہ دو آیات بھی انہی آیتوں میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دلیلوں کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ اس کائنات کا تنہا خالق و مالک اللہ ہے سبھوں کو تنہا رزق دینے والا اللہ ہے تمام کا تنہا رب ہے اور عبادت کے لائق بھی تنہا وہی اللہ زب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں یعنی آیت نمبر سکسٹی کا جو پہلا ٹکڑا ہے اللہ نے فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان کے اندر جو بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ جو غیب کا علم ہے یہ غیب کا علم اس کس کو کہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل سمجھ لیجیے غیب کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ رو زمین پر کوئی بھی واقعہ ہو اور اس واقعے کی خبر اگر کسی کو نہیں لگتی ہے تو وہ اس کے لیے غائب ہے اور اگر اسی واقعہ کی خبر کسی کو لگ گئی تو وہ غائب نہیں ہے مثال کے طور پر سڑک پہ ایک گاڑی جا رہی ہے یا کار جا رہا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چار آدمی اس میں وہیں پہ آن دا اسپاٹ مر گئے اب جن لوگوں کو اس کا علم ہوگا اس کے لیے وہ غیر نہیں رہے گا لیکن جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا وہ چیز اس کے لیے غائب ہی رہے گا یہ ایک غیب کی ایک قسم ہے غیب کے علم کی ایک قسم ہے اور یہ چیز پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے اور پریزنٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن پاسٹ میں جو بات ہوتی ہے یا پریزنٹ میں جو بات ہوتی ہے یعنی جو ماضی میں ہو چکا یا جو حال میں ہو رہا ہے اس کا علم اگر کسی کو ہو گیا تو وہ اس کے لیے غائب نہیں ہے لیکن جس کو علم نہیں ہوگا وہ اس کے لیے غیب ہوگا لیکن آنے والے زمانے کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب کے سب غائب اس کو غیب سے باہر نہیں رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے انسان جو علم سیکھ رہا ہے یا علم کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا ہے بہت سارے علم کو سیکھ لیا ہے تو جو علم انسان سیکھ لیا ہے یا جس علم کے بارے میں انسان جان گیا ہے یہ علم الشہادہ ہے یہ علم الغیب نہیں ہے لیکن جن جن علوم کے بارے میں انسان کو ابھی تک پتا نہیں چلا ہے یا اس کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا تو یہ علم غیب ہے اور علم غیب کی ایک تیسری قسم ایسی ہے جس کا علم نہ تو کسی کو ہو سکا ہے اور نہ ہی کسی کو ہو پائے گا یعنی کبھی بھی اس کا علم کسی کو نہیں ہو سکا دراصل یہ اصل غیب ہے جو دنیا میں نہ کوئی جان سکا ہے اور نہ جان سکے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے علم پانچ ہے نمبر ایک انسان کل کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا اور کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. نمبر دو کوئی انسان کب مرے گا اور کس سرزمین میں مرے گا یہ بھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور نمبر تین ماں کے پیٹ کے اندر جو حمل اور نتفا قرار پاتا ہے اس کے اندر تبدیلی کیسے ہوتی ہے کیسے وہ ترقی کرتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے یعنی ماں کے پیٹ میں نتفا ہوا نطفہ سے وہ خون کا لوتڑا کیسے بنا خون کے لوتھڑے سے وہ گوشت کا لوتڑا کیسے بنا کیسے اس کے اندر جو ہے نشو و نما ہوئی کیسے وہ انسان بنا یہ کسی کو معلوم نہیں اور اسی طرح سے جو بارش ہوتی ہے فائدہ مند بارش کب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا ہے اور اسی طرح سے کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر چونتیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں تو یہ جو ہے غیب کا علم یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی معلوم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کی خاطر لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی خاطر لوگوں کو نصیحت دینے کی خاطر کبھی کبھی, کبھی کسی غیب کا علم کسی نبی کو دے دیتا ہے مثال کے طور پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ قیامت کے حالات کیسے ہوں گے قیامت کی نشانیاں کیسے ہوں گی موت کے بعد جب انسان اٹھایا جائے گا تو اس طرح کے حالات اس وقت کیسے ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا حالانکہ یہ ساری چیزیں غیر کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ جن کے اندر آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا عالم الغ فلاحی غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کسی کو نہیں بتلاتا ہے اللہ مرطع رسول اللہ لیکن جس رسول کو رب پسند کر لیتا ہے اس کو غیب کا علم بتا دیتا ہے تو قیامت کے بارے میں جو نشانیاں ہیں موت کے بعد جو اٹھائے جانے کا اور اس وقت کے حالات کا علم ہے اسی طرح سے جو پچھلے زمانے میں بہت سارے قوموں کے حالات گزر گئے اس کا علم اسی طرح سے آنے والے زمانے میں مثلا دجال آئے گا یا اسی طرح سے یاجوج ماجوج آئے گا یا اسی طرح سے جو ہے سورج جو ابھی پورب میں نکل رہا ہے پشچم میں نکلے گا یہ سارے علم جو ہے جو غیب کا علم ہے اللہ نے محض نصیحت کی خاطر اپنے جس رسول کو پسند کیا اس کو بتا دیا وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو واضح طور پر اعلان کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں بلکہ غیب کے علم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے صورت العراف آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ولمکن تو عالم ہو آج جیسا کہ بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے طور پر منسوخ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے اور اس کے لیے بناوٹی دلیلیں جن دلیلوں کو کبھی بھی اس معاملے میں نہیں لایا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو غیب کا علم تھا جبکہ سورت العراف آیت نمبر 188 میں وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہا کہ کہیے ولو کن تو عالم الغیب اگر میں غیب کا علم جانتا لشت اخسر تو من الخیر تو جتنی بھلائی دنیا کے اندر میں اپنے لیے سمجھ مجھ کو کوئی برائی نہیں ہوتی اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو مجھ کو کوئی برائی نہیں ہوتی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی تکلیف ہے اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو سارا معاملہ پہلے ہی پٹ کر لیتے اب ایک انسان ہے جو کچھ نہیں جانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہ جاتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا پہلے سے تیاری کر لیتے یہاں پر مجھ کو تکلیف ہونے والا ہے اب ہم یہیں سے اپنا دوسرا ایک راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم کو تکلیف نہیں ہو اللہ نے فرمایا تو عالم الغب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا من تخر تو جتنی بھلائیاں دنیا کے سب میں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا وما وہ اور مجھ کو کوئی برائی نہیں پہنچتی لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو آزمائش سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے گزرنا پڑا کیوں کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے. یہ جو غیب کا علم ہے غیب کا جو علم ہے یہ اللہ کے معبود ہونے کے ساتھ جوڑنا یہ بڑی اہم ہے غیب کے علم کو صرف اللہ کے ساتھ ہی جوڑنا ہے کیونکہ اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے اللہ تنہا الہ ہے اور الہ کو غیب سے جوڑنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کیوں کیونکہ آپ پچھلے زمانے سے دیکھیں گے جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا معبود سمجھنے کی کوشش کی دوسرے ہستی کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کیا اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ یہ تمام حالات کو جانتے ہیں ان کے سامنے تمام باتیں روشن ہیں آپ اکثر اولیاء اللہ کے جو اولیاء اللہ جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کے قصوں کو پڑھیں گے ان کے واقعے کو پڑھیں گے یا لوگوں کی زبانی سنیں گے تو کہیں گے کہ فلاں جو پیر بابا ہیں اپنے مریدوں کے تمام حالات کو جانتے ہیں مرید کیا کیا کرتے ہیں کیسے کیسے کرتے ہیں ساری باتیں ان کو خبر ہے یہ پُرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے لہذا علم غیب کا اس طرح سے عقیدہ رکھنا کسی بھی انسان کی خاطر یا کسی بھی دوسری ہستی کی خاطر جو اللہ کو چھوڑ کر کے ہے یہ شرک ہے جس طرح سے اللہ تنہا رازق ہے جس طرح سے اللہ تنہا خالق ہے جس طرح سے اللہ تنہا رب ہے اور دوسرا خالق نہیں ہو سکتا رازق نہیں ہو سکتا رب نہیں ہو سکتا اسی طرح سے اللہ تنہا عالم الغیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہو کوئی عالم الغیب نہیں سکتا کسی پیر کے بارے میں کسی فقیر کے بارے میں کسی ولی کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنے مریدوں کے تمام باتوں کو جانتے ہیں اپنے شہر اور اپنے بستی کے تمام حالات کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کہاں پر کون چیز دفن ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پہ یہاں پر بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام ان مشرکوں کو کہہ دیجئے کہ لا يعلم من غیب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے زمین و آسمان کے اندر جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اور جن لوگوں, کے ان لوگوں نے اپنا جھوٹا معبود بنا رکھا ہے یہ جو مکہ کے اندر جو و منات ازا اور حبل تھے یہ پرانے زمانے کے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر کے ان لوگوں نے پوجا کرنا شروع کر دیا تھا جیسے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو مسلم معاشرہ ہے جو کہنے کے لیے مسلم معاشرہ ہے چاہے اس قبر کے اندر ولی ہو یا نہ ہو قبر کو بنا لیا اور کہا کہ یہ فلاں ولی صاحب ہیں جو اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں اور کائنات کے اندر اپنا ایک آتھوریٹی رکھتے ہیں اور حالات کے بارے میں پورا علم ان کو ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ علم غیب جانتے ہیں اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں روشن زمین ہیں ان کے اوپر ہر چیز بالکل واضح ہو چکا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب کب قائم ہونے والی ہے ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ان کے بارے میں تم نے ایسا عقیدہ رکھا ہے ان بزرگوں کے بارے میں ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی وما یش ارون آئی ان کو قیامت کے بارے میں بھی علم نہیں ہے تو یہ علم غیب کیسے جانتے ہیں اللہ نے آگے فرمایا بلدار کا علمہم فل آخرہ یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر آخرت کے علم کے بارے میں سب کے گھٹنے ٹیک چکے سب گھٹنے ٹیک چکے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آخرت کب آنے والی ہے قیامت کب قائم, قائم ہونے والی ہے بلدار کا علمہم فل آخر قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے لاکھ گھوڑے دوڑا لے اقلی لاکھ اپنی دماغ کو لگا لے لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کب قائم ہونے والی ممکن ہے کہ اب ایک لمحے میں قیامت قائم ہو جائے ممکن ہے کہ کبھی بھی قیامت قائم ہو جائے کوئی لاکھ اخلی گھوڑے دوڑا لے لیکن کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کی اس وحیہ یعنی پرانے کریم پر ایمان رکھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان رکھتا ہے اس کو پڑھنا اس کو اس کا مطالعہ کرنا اور اس کے بارے میں اہل علم کی زبان سے سننا شروع کر دیتا ہے تو بھی اس کو صرف قیامت کے حالات کا علم ہوگا بس اس کو یہ اس کے باوجود اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے تو اللہ نے واضح طور پر کہا کہ ان لوگوں کا علم آخرت کے بارے میں گھٹنے ٹیک چکا ہے ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ آخرت کب قائم ہوگی بلحم فی شک مینار لیکن یہ مشرقین اور کافرین جو لوگ ہیں یہ قیامت کے بارے میں آخرت کے بارے میں شک میں پڑے گی نبی اپنے زبان سے بول رہے ہیں نبی نے نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ بول رہا ہے نبی اپنے فرمان سے بول رہے ہیں کہ دیکھو قیامت قائم ہوگی قائم ہوگی لیکن ان مشرکوں نے ان معاملے میں اپنے آپ کو شک میں ڈال لیا ہے ان کو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ شاید پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں لیکن اپنے نفسانی خواہشات میں ایسے پڑ گئے ہیں کہ وہ شک میں پڑے وہ ان کو یقین نہیں مل رہا ہے اللہ نے فرمایا بل ہوں فی شک مینا بل ہوں امون یہ قیامت کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں بلکہ قیامت کے بارے میں قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کے بارے میں اور اپنی تمام ذلت و رسوائی کے بارے میں معلوم ہو جانے کے باوجود یہ لوگ اندھے ہو گئے محترم سامعین کرام یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مشرقین کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ جس طرح سے مشرقین قیامت کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں اندے ہو گئے ہیں ہمیں ویسا اندھا نہیں ہونا چاہیے ہمیں قیامت کے اوپر بھرپور یقین رکھنا چاہیے اس دنیا کے اندر اپنے تمام اعمال کو قیامت کو یاد رکھتے ہوئے اس کے حالات کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا موحد معاہد بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے صحابۂ کرام جو عصر کو اپنانے والا بنائے مومنین کے میں شامل فرمائے جنت الفردوس میں جگہ فرمائے اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین